فطون الردينم بِسمِ اللهه الرحمَانِ الرحين وَالْمُطل قادُ يَدَ رَدَّسُ نَبي فُصِهِثلاثَل تَتَقُرون وَلَا يَحِلُّ لَهُم يَكتُمَّماَا خَلَقُ اللهَّ فيِي رحامِهِ فيِي رحامِه إِن كُ يُؤْمِ بِاللههِ وَيَوْومِ الآاقِ وabu ulatihim ma haq bi إِنْ fi dhalika in arada islah wa lahum mithlu alladhi alayhim bil ma'ruf wa پچھلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایلہ اور اس کے متعلق کچھ احکامات کو بیان فرمایا اور علا کی تحدید بھی کر دی اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق والی اور بالغہ غیر حاملہ آزاد عورت کہ عدت جو ہے اس کو بیان فرمایا کیونکہ دور جاہلیت میں یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے طلاق کے بعد جو ہے وہ چھ مہینے سال دو سال بعد پھر یہ دعویٰ کر دیتے کہ یہ میری ہے وہاں عدت کا کوئی ہے اس میں کوئی تحدید نہیں تھی کوئی حد بندی نہیں تھی کہ اتنے عرصے تک عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تاکہ عورت آگے نکاح کر لے تو وہ یعنی کہ نہ تو اس کے اس کو خرچہ دیتے تھے اور نہ ہی اسے آگے نکاح کرا دیتے تھے اتنا یعنی ظلم تھا ہر معاملے میں تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی عدت مقرر فرما دی یہ ذہن میں رہے وہ عورت جو آزاد ہو آزاد عورت اور لونڈی دونوں کی طلاق جو ہے اس میں بھی فرق ہے اور عزت میں بھی فرق ہے آزاد عورت جو ہے اس کی تین تلاکیاں ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے نا ہمارے اور لونڈی جو ہوتی ہے اس کی دو تلاکیاں ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں دو تلاکیاں ہوتی ہیں اسی طرح کر کے عدت جو ہے وہ عام آزاد عورتوں کی عدت وہ تین بنتی ہے تین حیض اور جو لونڈی ہے اس کی دو حیض بنتی ہے کتنے بنتی ہے دو حیض بنتی ہے یہاں یہ آزاد عورت میں اور لونڈی میں فرق آ گیا اب وہ عورت جو بالغ ہے اور اس کی رختی ہو چکی ہے حمل بھی نہیں ہے اسے. تو اس کی عدت جو ہے وہ تین حیض ہے کتنی ہے تین حیض ہے. ہے. ہے وہ عورت جس کی وہ بڑی ہو چکی ہے اب اسے حیض آتا ہی نہیں یا وہ لڑکی نابالغ تھی چھوٹی بچی ہے اس کو طلاق ہوئی ہے اس کی عزت ان دونوں کی عدت جو ہے جسے حیض آتا ہی نہیں یہ جس کا آنا بند ہو گیا یہ دو عورتیں جو ہیں ان کی عدت جو ہے وہ ماہ ہے کتنی تین ماں ہے ان کی عدت جو ہے اس کا شمار حیض سے نہیں ہوگا بلکہ وہ مہینوں سے ہوگا تین مہینے پورے ہوں گے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی ایک عورت رہ گئی وہ حمل والی عورت کون سی حمل والی عورت حمل والی عورت کی عدت جو ہے نا وہ حمل والی عورت کی مثال کے طور پر ادھر اسے طلاق ہوئی ساتھ ہی دو گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدت اس کی ختم ادت ختم اور یا پھر جناب اسے ابھی طلاق ہوئی آٹھ مہینے بعد جا کے اس کا بچہ پیدا ہوا. ہوا اس کی عدت جو پورا ہے وہ آٹھ مہینے تک پھیل جائے گی سمجھا گیا مسئلہ, مسئلہ حمل والی عورت کی عدت کیا ہے وز حمل بچہ پیدا ہونا بچہ پیدا ہوگا تو عدت اس کی پوری ہوگی وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا بڑھی ہو گئی ہے اس کی عدت تین مہینے وہ بچی جس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا اس کی عدت تین مہینے ٹھیک ہے جی وہ عورت جو جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہو تو نا طلاق ہو جاتی ہے ایسی صورت میں بھی اسے طلاق ہوگی نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہوگی اس کی کوئی عزت نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے یہ فرق جو ہے نا یہ ذہن میں رہے یہاں پر جو بیان ہوا نا تو یہاں پر اس عورت کا حکم بیان ہوا ہے ولمت اللہ کہ تو کہ وہ عورتیں جو بوڑھی نہ ہوں جن کو ہے جانا بند ہو گیا وہ نابالغ نہ ہوں وہ حاملہ نہ ہوں جی اور وہ لوڈیا نا ہوں باندیا نہ ہوں کیونکہ ان سب کے عدتوں میں فرق ہے اور باقی جو عدتیں ہیں وہ تقریباً اٹھائیسویں پارے کی صورت طلاق میں بیان ہوئی ہیں اٹھائیسویں پارے میں صورت طلاق میں بیان ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمۃ اللہ کا تو یہ تو سلاست سما کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ تین میں تین حیض تک ٹھہری رہیں تین حیض تک ٹھہری رہیں بھلا ٹھہر ہی رہے بھلائی اللہ اور وہ عورتیں حلال نہیں ہیں عورتوں کے لیے کہ وہ اسے چھپائیں جو التبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے سمجھا ہے مسئلہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ گڑبڑ کر جاتی ہیں ہیرا پھیری کرتی ہیں کہ جناب وہ مجھے یعنی کہ حیض آنے نہ آنے کے معاملے میں حمل ہونے نہ ہونے کے معاملے میں ایک تو اس لیے بھی حرکت کرتی ہیں تاکہ اس خاموں سے جلدی جان چھوٹ جائے یہ رجوع نہ کر لے مجھ سے عدت جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے تاکہ میں آگے نکاح کر سکوں اس طرح کے معاملات کرتی ہیں عورتیں تو رب تبارک و تعالی نے عورتوں کو یہ تمبی فرمائی میں, کہ ان الاخر میں کہ اگر تمہارا اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کبھی بھی وہ نہ چھپانا جو تمہارے پیٹوں میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پیٹوں میں پیدا کیا ہے یعنی کہ وہ حید آ رہا ہے تو وہ بیان کریں حمل ہو گیا ہے تو وہ بیان کریں کسی بھی معاملے میں انہیں ہیرا پھیری کرنے کی اجازت نہیں ہے اکتبار کو تعالیٰ نے اور ان, کے خامن اور ان کے خامن جو ہیں انہیں ان کو واپس لے جانے کا زیادہ حق ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں کیا ارادہ کریں اصلاح کا ارادہ کریں واپس لے جانا مطلب رجوع کرنا طلاق دے دی تھی ایک طلاق دی یا دو دی ایک طلاق کے بعد دو طلاق کے بعد ادت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اگر ایک طلاق دی تھی رجی یا دو طلاق دی عدت کے اندر اندر رجوع کر لے گا بغیر نکاح کے اسے گھر لے گا اگر اس نے وہ ہی طلاق جو ہے وہ بائن ہو گئی. یعنی ختم ہو گئی تو اب بھی اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے واپس لا سکتا ہے جب تک کہ تین طلاقیں پوری نہ دے دے جب تین طلاقیں دے دی تو اب اسے واپس, اب اسے واپس نہیں لا سکتا اب رجوع نہیں ہے اب یہاں پہ تبارک وطار نے ارشاہ فرمایا رجوع کا حق جو ہے نا وہ عورت کو نہیں دیا وہ مرد کو دیا ہے. جیسے طلاق کا حق مرد کے پاس ہے ایسے رجوع کا حق بھی مرد کے پاس ہے عورت کے پاس, پاس, عرد پاس, عرد پاس, پاس, پاس طلاق کا حق نہیں رجوع کا حق بھی نہیں مطلب کیا ہے کہ جیسے مرد طلاق دے دے عورت کو عورت آگے سے ریجیکٹ نہیں کر سکتی یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں نہیں میں نے طلاق نہیں لیا آپ سے واپس کر دی بار یہ معاملہ بھی آیا ہے وہ کہتے ہیں جی میری بہن کو طلاق ملی اس نے کہا نہیں میں نے لیتی اب بتائیں اب ہوئی تو نہیں ہے کیوں کا ایکسیپٹ ہی نہیں کی میں نے کہا بھی وہ ایکسپٹ کرنا نہ کرنا اس کا کیا تک بنتا ہے وہ مانے نہ مانے طلاق اس مرد, مرد کو اجازت تھی وہ اس نے دے دی اب وہ جناب آگے سے کاغذ پکڑے نہ پکڑے طلاق تو واقع ہو چکی ہے طلاق تو اسی وقت واقع ہو جاتی جب بندہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے اکیلا بھی بیٹھ کے کیا دینا اپنی بیوی بی کی طرف نسبت کر کے میں نے اپنی بیوی بی کو طلاق دی تلاک واقع ہو جاتی اب یہ اس کی دید پر ہے کہ وہ جناب حلال کر کے اپنے پاس رکھتا ہے یا حرام کر کے رکھتا ہے اپنے, پاس. اپنے ہو گئی. ہو گئی. تو ربت بارک وطال نے یہ حق مرد کو دیا یہ بھی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں زرعی لوگ لبرل سیکولر لوگ جو ہیں نوزال جو کہتے ہیں عورتوں کی آزادی کی تحقیق چلاتے ہیں دیکھیں جی اسلام تو ظلم کرتا ہے عورت کو حق ہی نہیں دیا میں نے کہا کہ عورت کو اگر یہ حق ہو دینے کا رجوع کرنے کا کے طورت لڑتی تو بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے روزانہ کئی بار کہتی ہے تم نے کیا ہے اگر یہ حق عورت کو مل جائے تو یہ تو کچھ بھی نہ چھوڑے بھی ہزار بار روزانہ طلاق بھی دے اور ہزار بار روزانہ روئے بھی اور پیٹے بھی یہ جو بے دین لوگ تحریک چلاتے ہیں عورتوں کی آزادی کی وہ ان کو عورتوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے عورتوں کے ساتھ کوئی خیر خائی نہیں ہے یہ صرف زلیل کے بچے جو ہے نا لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک اپنا ہاتھ پہنچانا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں صرف یہی مقصد ہے ان کا اور کوئی بھی نہیں ہے تاکہ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے اب آپ ذرا خود بتائیں یہ جو آزادی کی تحریک چلاتے ہیں یہ ذلیل لوگ ایک خاتون کے پاس بند بندہ اس کا شوہر ایک بار چلا جائے عورت کو حمل ہو جاتا ہے. نو مہینے تک عورت مصروف ہو گئی نو مہینے مصروف ہو گئی نو مہینے اچھا. جیسے بچہ پیدا ہوا چالیس دن تک تو وہ کمزوری سے اٹھ نہیں سکتی اچھا چالیس دن اس کے یہ گئے یعنی کہ یہ دس مہینے کر لیں دس مہینے اور گیارہویں مہینے کے بھی کچھ دن ٹھیک ہے یعنی کہ سال پورا گیا آگے دو سال بچے کو دودھ پلائے گی دو سال کے بعد بھی بچہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اکیلے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتی اور یہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو اس طرح باہر بھیجتے ہیں مجبور انہیں اپنے بچے نوکروں کے حوالے کرنے پڑتے ہیں کیا خیال ہے جو ماں اپنے ایک شفقت کا معاملہ اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے اس طرح دوسری عورتیں کرتی ہیں تو پھر یہ ظلم نہیں ہوا یعنی کہ ایک عورت جو ہے مجبور کیا ہوگا مجبور کیا ہوگا وہی وہ عورت جو ہے وہ نعرے لگا گیا میں نے بچے نہیں جننے میں کو بچے جننے والی فیکٹری ہوں میں کو مشین ہوں آپ بتائیں بھائی وہی کام ہو رہا یا نہیں ہو رہا آٹھ بار کو نعرے لگ رہے نہیں لگ رہے ہے میں نے بچے نہیں جننے میں کوئی مشین ہوں یہی نعرے لگ رہے اس کی وجہ یہی بنی ہے جب آپ اس پر دوہرا دو دو دو بوجھ ڈالیں گے نا پھر حالات یہی پیدا ہوں گے پھر انہوں نے نعرے لگانے کیوں بھیجا لڑکیوں کو باہر کیوں بھیجے لڑکیوں کو جناب اس طرح کر کے کہ وہ جناب جو اپنے نوزال اخلاقی گرابٹ یہاں تک ہے کہ وہ لڑکی کہتی جی اپنے خامد کو کہ موزہ ڈھونڈ لے, اپنا موزا لے بھائی کو کہہ رہی ہے باپ کو کہہ رہی ہے یعنی اپنے بھائی کو باپ کو بیٹے کو موضا اٹھا کے دینے کو تیار نہیں ہے وہ جناب یہ ڈیبو پہ بیٹھ کے ہر چوڑے کتے کو پانی پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہر بندے کو جناب بوتل دینے پہ تیار ہو جاتی ہے وہاں کون سی اس کی عزت ہے باہر دفتروں میں جگہ جگہ جناب یہ کام کر رہی ہیں ڈیلنگ کر رہی ہیں ایک دو روپے کا شیمپو والا شاشن جو ہے وہ بھی اس کی تصویر کے بغیر نہیں بکتا یہاں اتنی جناب اور نوز باللہ نوزالے کا بڑا عذاب جو نا وہ یہ ہے یہ اپنی ضلعت کو بھی عزت سمجھ رہی ہے یعنی سبحان اللہ اسلام جو ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے اتال کا دین ہے. دین ہے یعنی کہ ایک وقت وہ تھا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا جی اس کی بیوی بی مر وہ بندہ مر جاتا بندہ تو جیسے اس کا مال تقسیم ہوتا تھا بیوی بھی بی بی تقسیم ہوتی ہاں بیوی بھی بی تقسیم ہوتی تھی وہ بھی کسی کو میراش میں ملتی تھی مثال کے طور پر بھائی کی میرا سب آگے وہ چاہے تو نکاح کر لے اس کے ساتھ اسے اپنے نکاح میں رکھ لے چاہے تو جناب وہ اسی عورت کو اپنی بھابی کو وہ کر دیتا تھا آگے نکاح کر دیتا اس کا اور اس کا حق مار لے کے وہ وہ کھا جاتا تھا ماں تک جو ہے وہ بھی تقسیم ہوتی تھی ماں کو بھی میراش میں تقسیم کر لیتے تھے ماں کس کے کھاتے میں آئی جس کے کھاتے میں ماں گئی اب وہ چاہے تو ماں کو گھر خدمت کے لیے رکھ لے نہ چاہے تو ماں کو جناب جا کے منڈی میں بیچا ہے ماں کو بھیجاتے تھے اسلام, اسلام میں یہ عزت دی اب یہ عورت کے معاملے میں دو مختلف رویے رو ایک جو ہے, جو ہے وہ اس طرح غلام بنا کے رکھے, رکھے کہ ماں کو تقسیم کر دے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہوا کہ عورت کو اتنا جناب انہوں نے آزادی دی اپنے برابر لے آئے برابر جب لائے تو عورت ان کے سر پر چڑھ گئی اب جناب وہی عورت جو ہے وہ ان کو ٹھوک کے رکھتی ہے آپ مغربی معاشرے کو دیکھ لیں اور یہاں جو لبرل سیکولر لوگ ہیں اس طرح کے ممی ڈیڈی ماحول جو ہے ان کو بھی دیکھ لیں ان ان کے عورتیں ساتھ کیا کرتی ہیں یہ حالات ایسے نہیں پہنچے یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کیا انکار کریں گی بچے جننے پر ہو گئی ہم نے نہیں جننے کیوں اس نے چوبیس بارہ مہینے تو باہر رہنا بچے کب جنے گی وہ کب تربیت کرے گی ان کی کب ان کی خدمت کرے گی بتائیں یہ تو ابھی بھی کچھ شریف لڑکیاں ہیں جو جناب اس طرح مائل ہوتی ہیں چلو بچے ہوں تو یہ ہو وہ ہو لیکن کل کلا دیکھیں اگر یہی یہ طوفان بڑھتا رہا نا تو پھر ہر گھر کے اندر یہ یہ عذاب پہنچے گا یہ جو آگے لگی ہے نا اس کا سیب پہنچے گا ہر گھر کے اندر دیکھنا آج یہ عورتوں تو وہ آپ کہہ دیں ہیں آپ کہیں کہ اب ہمارے بچے پانچ چھ سات ہونے چاہیے ہاں بشرطے سکول گئی ہو کبھی نہیں تیار ہوگی اتنے نہیں اس نے یہی کہنا کہ دو تین بس کافی, بس کافی تو بھائی یہ عذاب ایسے نہیں آیا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشا تجبود میں کہ اس کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے ساتھ محبت کرنے بابت والی ہو اور بچے زیادہ جنانے والی ولود اس میں مبالغہ کا سکھ ہے زیادہ بچے جنانے والی تو آج یہ نوبت ایسے نہیں پہنچی اس کے پیچھے بہت ساری وہ مشنری کام کر رہی ہیں یہودارا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا سارا زور لگا رہے ہیں کہ ان کے بچے نہ ہوں ہاں ان کے ہاں اولاد جو اتنی ہو سکے ان کے بچے بڑھوتری کم کی جائے مسلمانوں کی رکریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشا فرماتے ہیں اور آج ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ایک طرف جو ہے نا وہ افراد ہے ایک طرف تفریح ہے عورت کو چڑھایا تو ایسے چڑھا دیا اسے کہ وہ مالک نہیں بن بیٹھی کریما کل طالب الآمد رب بتا کیا قیامت کریم عورت جو ہے نا وہ اپنے مالک کو جنے گی کس کو جنے گی مالک کو جنے گی رب بتا مالک کو جنے گی عورت انتالے دل آمد ماں لونڈی ہوگی پیدا ہونے والی بچی اس کی مالکن ہوگی اب بتائیں وہی لڑکی جو ہے پہلے جب تک لڑکی دی جاتی تھی کالج یونیورسٹی میں تو ماں کی خدمت کرتی تھی بچی ڈرتی تھی ماں سے اب ماں ڈرتی ہے مالکن بچی دلات سے ہے یا نہیں نہیں تو آپ بائیں بھائی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے کتنی بےچاری خواتین ہیں جو پیغام بھجواتی ہیں کہتے ہیں جی میری بیٹی کا حال یہ ہو چکا ہے مجھے تو ہمت نہیں ہے اسے بات کرنے کی پہلے کو بچی غلط کام کرتی تھی تو بچی ڈرتی تھی ماں سے نہ بھی کرتی تھی ڈرتی رہتی تھی کہیں یہ نہ ہو کہ ماں کچھ کہہ دے اب ماں ڈرتی رہتی ہے کہیں یہ یہ نہ ہو کہ یہ کچھ انطالے تو انتالے دل عامہ تو ربتہ یہ حدیث ہے حضور کی میں کہ یہ لونڈیاں لونڈی ہو ماں لونڈی ہوگی بچی مالکن کر گی اب وہی حال ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا نا جی مرد کو یہ ایسے نہیں دیا حکیم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, مالی ہوتا, مالی ہوتا, مالی ہوتا مالی مالی اور یہاں بھی عورت کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ رجوع کرنے سے منع کرے مرد جو ہے نا وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا رجوع ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اس کے میاں بیوی کے معاملات ہیں دو سو کنار کر لے تو رجوع پکا ہو جائے گا اس کا <سؤال> <سؤال> بوسہ لے لے تو رجوع پکا ہو جائے گا یہ بھی بیوی بی کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ امام شافی رضی اللہ تعالیٰ تو کی شرط کہتے ہیں وہ کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے رجوع کے لیے ہمارے ہاں اتنا ضروری ہے بس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جناب نہ کرے آگے نہیں نہیں میں نہیں کیوں کہ طلاق رجعی کی صورت میں ایک طلاق اور دو طلاق ہوں طلاق رجعی کی صورت میں نکاح ابھی باقی ہے تین طرح کے جب تک نہ ہو جائیں نکاح تب تک ختم نہیں ہوتا لہذا نکاح ابھی باقی ہے مرد کے لیے اجازت ہے شرن کہ وہ نیت بھی خیر کی کرے کس کی کرے اے اے اے ان اراد و اصلاحہ اس کی نیت بھی اصلاح کی ہو یہ نہ ہو اسے ذلیل کرنے کی نیت سے لے آئے اسے کہے کے کہ لائے پھر ایک بار اتنے میں پھر سیدھا کرا یہ نیت نہ ہو اس کی اسے ذلیل کرنے کی اسے پریشان کرنے کی اسے تنگی میں مبتلا کرنے کی نیت نہ ہو تو اسے واپس لا سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے اسے جا کے کہہ کہ کے میں نے رجوع کیا. اللہ <معروف> عورتوں کے لیے اسی کی مثل ہے جو ان پر لازم ہے بل معروف معروف میں سے یعنی کہ عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو نیکی اس کے ساتھ یعنی کرتا رہے جو اس کے حقوق ہیں عورت کے وہ ادا کرتا رہے وہ پھر سے بھی اسی طرح ادا کرے جیسے پہلے ادا کر رہا تھا وہ تنگی والی تکلیف والی کوئی ایسی بات نہ ہو رب تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا ولی رجال علیہنہ درجہ جو لوگ کہتے ہیں جی عورتیں جو ہیں نا وہ مرد برابر ہیں رب تعالی نے واضح فرما دیا ولی رجال علیہنہ درجہ ہماری جی مرد کہ مردوں کے لیے عورت پر ایک درجہ بڑھا ہوا ہے مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے زیادہ مردوں ہے کا درجہ عورتوں سے زیادہ, زیادہ, زیادہ, زیادہ, ہے زیادہ ہے جس معاشرے میں درجہ عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے وہاں بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں وہاں بڑی تکلیف دہ صورتحال حال پیدا ہوتی ہے آج ہم وہی انہیں حالات سے دوچار ہیں گھر گھر کی یہ کہانی ہے ہر طرف یہی معاملات پھیل چکے ہیں نوز انالک لبرل اور سیکولر اور یہ ٹی وی جو ہے اس نے جناب ایسا ماحول کو گدلہ کر دیا گندہ کر دیا بدبودار کر دیا ہے تفن پھلا دیا ہے منزالک ٹی وی پر ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس میں جناب وہ کسی کی کوئی عزت باقی نہیں رہی خاندانی نظام ٹوٹنے کو ہے خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے کچھ نہیں چھوڑا ان دلیلوں نے ڈرامے فلموں والوں اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا خاندان ہمارا معاشرہ ہمارا قبیلہ بچ جائے ہماری گھریلو زندگی جو ہے وہ تباہ اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچ چکی ہے وہ واپس آ جائے گھر میں سکون پیدا ہو جائے تو آج ہی جناب ٹی وی کو نکال دیں ٹی وی میں جو آپ باقی چھوڑے کئی سارے لوگوں کو منع کریں نا یا نہیں دیکھے رہے ہم تو پاکستانی ہی دیکھتے ہیں ہم کون ان سے انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں میں نے کہا جتنا جی کوفر یہ پھیلا رہے اتنا وہ بھی نہیں پھیلا جتنا آپ کے خاندان کو خاندان توڑنے پہ یہ لگے ہوں اتنا کوئی بھی نہیں لگا, ہوا بھی لگا, ہوا ہوا لگا ہوا ان کو باقاعدہ ٹارگیٹ دیا گیا ملانا ہے فلموں والوں ڈرامے والوں کو کہ تم ایسی فلمیں ڈرامے بناؤ جسے تمہارا خاندان کیجیاں اکھڑ جائیں تمہارا خاندان نہ رہے لڑائیاں پڑ جائیں یہ ہوا نا واقعہ جب انہوں نے بل پاس کر دیا یہ کوئی بھی بل پاس کرنا ہوتا ہے پہلے اس پہ ڈرامے فلمیں بناتے ہیں ایسے ایسے انسانی کرتے ٹی وی کے وہ جو ہوئے ہیں کمی ماں بہن کی عزت بیچنے والے اینکر وہ زلیل جو ہے وہ بیٹھ کے پہلے پروگرام کریں گے ٹاک شو کریں گے لوگوں کے ذنوں میں ایسا ایسا کر کے وہ گند گھولیں گے بعد میں جناب ایک دم سے بل پاس ہو جائے گا یہ جب انہوں نے جناب رضا والا بل پاس کیا تھا وہ بھی ایسے پاس نہیں کیا تھا اس وقت بھی ٹی وی والوں نے ٹاک شو کیے تھے ہاں جی وہ اپنی مرضی سے کر لے تو اس میں کون سے گناہ والی بات وہ بندے کا اور عورت، بندے کا اور رب کا معاملہ ہے چھپ کے کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس پہ یہ پہلے ٹاک شو ہو گئے تھے اس کے بعد جا کے انہوں نے بل پاس کیا تھا اس پہ دلائل دینے والا غم بھی حرامی تھا ان کو رکھیں کام پھر بل پاس کر دیا جنرل مشرق نے پاک فوج کا سربراہ تھا اس نے بل پاس کیا اس نے کہا یہ ہونا چاہیے مرضی سے ہے زبردستی نہ ہو یعنی گناہ یہ ٹھہرا ہے جو زبردستی ہو زنا وہ گناہ ہے اور رضا مندی سے ہو تو وہ جائز ہے, جائز ہے یعنی پولیس بھی کاروائی نہیں کر سکتی باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا پہلے جا پہ پوچھیں گے ہاں بیٹا آپ راضی ہیں بیٹی سے پوچھیں گے وہ کہے میں راضی ہوں تو ابا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بل پاس ہو جائے یہ نظام ایسے نہیں پہنچا یہاں تک بھائی یہ سب سے پہلے یہ ٹی وی والوں کو ٹارگیٹ دیتے ہیں فلمیں دیتے ہیں ایسی بنائیں ایسی بنائیں ان میں یہ یہ چیزیں گھولیں اب وہ بغیر پیسے کے پجاری ہیں نفس پرستتے ہیں خواہش پرست ہیں انہیں نہیں لگتا دین کے ساتھ انہیں نہیں لگتا اخلاق کے ساتھ انہیں نہیں لگتا کہ اپنے اپنی کے ساتھ وہ حرمی لوگ ہیں انہیں پیسے کے ساتھ ہے انہیں کسی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے وہ مسلمان اور ہوتے تھے جو قبروں میں جا چکے ہیں جو جناب یہ کہتے تھے کہ ہماری جان جاتی ہے جائے پر ہم اپنی تہذیب نہیں چھوڑیں گے اپنا دین نہیں چھوڑیں گے اپنے اخلاق نہیں چھوڑیں گے یہ یہ پیسے کے لیے کچھ بھی جن کو ہیں کی تو نہیں ہے لیکن مولوی بھی احساس کمپنی کے شکار ہوئے بڑی بڑی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی فلمیں ڈرامے بنانے والوں کو بڑی جناب اپنے دعوت کرتے ہیں ان سے لیکچر دلوا رہے ہیں بتائیں ایک بندہ جناب وہ فلمیں بناتا ہے پاکستان میں عمر بیت گئی ہے اس کی فلمیں بناتے بناتے وہ میلاد النبی کے جلسوں میں آ کے تقریر کرتا ہے وہ تقریر کرتے وہ بیٹھا کہتا ہوتا کیسا بدھو بنایا میں نے کنجروں کی جماعت میں بھی پہلے میں ہوں مولویوں کی جماعت میں بھی پہلے میں ہوں اب بتائیں جی وہ کجر مولوی بن گئے یا مولوی پھر اس کے ساتھ کیوں ہو گئے آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ قوم کے ذہنوں میں وہ جو ڈرامے فلمیں والے ہیں ان کی تو بنی ہوئی ہے اب دین بھی انہی سے سیکھنا پسند کرتے ہیں اب رمضان شریف میں دیکھ لیں وہ یہ عورتیں ساری صبح ہی صبح جتنی بھی عورتیں اس وقت شو کر رہی ہوں نا فیملی شو یا کوئی بھی شو شوہیں کہہ لیں وہ ساری تقریباً اپنے خاندوں سے بھاگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ بھی چھوڑیں اپنے خاندوں کو ایسے جہاں جیت چاہے آپ تو بیٹھ جائیں جہاں جی چاہے وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں رب تبارک بارک وطالعہ عرشہ فرمایا جی اس بڑی حکمتیں ہیں رب تبارک رفت نے وطالعہ ولی رجایہ علیہ الرجا یہ عموما جو خاندان گھر قبیلے ٹوٹتے ہیں وہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ میں نہیں نہیں نہیں مرد کا درجہ قبول نہیں کرتی مرد کی فضیلت کو مانتی نہیں ہے رب رفت بار نے ولی رجال درجہ میں ولی رجا علیہ علیہ میں کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے بڑھا ہوا ہے اور فرما و اللہ عزیز الحکیم عورتوں کی عدت کا مسئلہ یا جی عزت کس کے لیے کیا رکھنی ہے یہ ہو اور عورتوں کو جناب مردوں کو حق ہے رجعت کا رجوع کرنے کا وہ مرد کو عورت پر فضیلت دینے کا یہ یہ جو ایک وجہ ہے رفتبارک وطالعہ ہماری رفت بارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا واللہ عزیز الحکیم اللہ تبارک و تعالیٰ غلب والا بھی, والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے حکمت والا یہ حکیم یہ کہہ کے یہ بتایا رفتبارک و تعالیٰ نے کہ جتنے بھی اس کے احکامات ہیں کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں آئے عزیز اس لیے فرمایا رب تبارک و تعالی نے عورت اگر عدت کے معاملے میں گڑبڑ کرے چھپائے مرد جو ہے وہ رجوع کر کے عورت پر ظلم کرے عزیز رب تبارک و تعالی نے فرمایا میں پھر عورت کی طرف سے مرد سے بدلہ لینے والا بھی ہوں میں غالب ہوں میں بھی لوں گا پھر عورت کمزور ہے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ تو جو مرضی کرتے رہے اس کے ساتھ اللہ عزیز میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے غلبے والا ہے قوت والا ہے طاقت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عورت بدلا نہیں لے سکتی نہیں لے سکتی لیکن رب تبارک و تعالیٰ میں میں بدلا لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا